تعلق سے بات چل رہی تھی دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے رسول آئے ان تمام کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے پوری امت میں وہ صحابہ اکرام کی جماعت کا ہے اور تمام صحابہ اکرام میں جو سب سے افضل صحابی ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ پھر عثمان رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی بات پر اہل سنک والجماعت کا اتفاق ہے اسی ترتیب پر اسی افضلیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدا دکھاب کو کہ جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموشی اختیار کرو یعنی جب صحاب کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس کا ذکر کیا جائے تو اپنی زبان پر لگام لگا دو یا اللہ رب العالمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس لیے رحم اللہ فرماتے ہیں جو صحابہ کے خلاف بیان کرے یا بولے یا صحابہ کے اختلافات کو ذکر کرے وہ صاحب ہوا ہے بداتی ہے تو آپ سب کی تحقیق کریں سب کی غلطیوں کو بیان کریں لیکن صحابہ کے نام کے کے تعلق سے یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ ان کی صرف اچھی باتوں کو بیان کرنا ہے ان کے تعلق سے جو اختلافات ہیں یا ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس کو بیان کرنا جائز ہی نہیں ہے اور جس مجلس کے اندر ان کے اختلافات کو بیان کیا جائے اس مجلس سے اٹھنا ضروری ہے اور بیان کرنے والا یا تو بدعتی ہوگا یا اس کا کوئی اور مقصد ہوگا اس لیے تمام کے تمام صحابہ اور ان کے درمیان جو اختلافات ہونے والے تھے سب کا علم اللہ کو پہلے سے تھا اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے سب سے رضامندی کا اظہار کیا جب اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ اکرام کو ان کی غلطیوں اور اختلافات کے ساتھ قبول کر لیا اور ان سے راضی ہو گیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ناراض ہونے والے اور پھر ہماری راضی ناراضگی اور رضامندی کا کون سا اعتبار ہے اور کون سی اہمیت ہے تو اس لیے صاحب اکرام کا جب ذکر آئے رضی اللہ عنہ ورد کا ورد کا جو اللہ نے ان کو ٹائٹل دیا ہے اس کے اس کے اوپر ایمان رکھیں اور ان کے تعلق سے ایک آدمی بھی بد کلامی کرے ایک بار بھی کرے وہ بدین ہے جب تک کہ توبہ نہیں کرتا بلکہ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو صحابہ کرام کے تعلق سے کلام کرتا ہے بد کلامی کرتا ہے لا یو صلاح اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی ولا کراما اس کی کوئی عزت نہیں ہے جو رب کے محبوب ترین لوگوں کی عزت نہیں کرے ہم ان کی عزت کیوں کریں چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اوپر آواز بلند کیا صرف آواز بلند کیا ایک سوال کے جواب میں عمر رضی اللہ عنہ نے بلا کر کے اس کی پٹائی کر دی اور کہا صاحب رسول پر آواز بلند کرتے ہو اسی طریقے سے ایک شاہ ایک صحابی تھے جو دیہات سے تعلق رکھتے تھے ان کی ایک صحابی سے ل... آپس میں کچھ ناچای ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ کہہ دیا نبی کے آزت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ صحابی نہیں ہوتے کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو پھر میں اسے ایسی سزا دیتا کہ لوگوں کے لیے عبرت بن جاتی کہ عمر رضی اللہ عنہ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو مقام ہے جو قدر و منزلت ہے جو عزت ہے جو احترام ہے ہر آدمی اس کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھے ان کی غلطیوں کو بیان نہ کرے آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ اور ہماری غلطی کو لوگ دوسرے کے سامنے بیان کریں تو پھر صحابہ اکرام جن سے اللہ راضی ہے ان کی غلطیوں کو سننا کیسے آپ پسند کر لیتے ہیں تو اس لیے صاحب اکرام کے درمیان کچھ لوگ ہیں جو آئیں گے آپ سے کہیں گے دیکھو صاحب اکرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس سے رکنا ہے لیکن اب دو صحابی کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے وہ اپنی کتاب میں اپنی تقریر میں اس کو ذکر بھی کرتا ہے یہی اہل ودت کا طریقہ کہ آپس میں جو اختلافات ہوئے اس کو ذکر کرنا اس سے دل خراب ہوتا ہے کسی ایک یا دوسرے صحابی کے تعلق سے آپ کو بدگمانی ہوگی دل میں بسوسے پیدا ہوں گے اس لیے یہ قاعدہ کلیہ ہے اس بات پر ایمان رکھنا ہے اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کی صرف اور صرف اچھی باتوں کو بیان کرنا ہے ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے بالکل خاموشی اختیار کر لینا اور جو کورے دے گا تو گویا کہ وہ تمام صحابہ کے اوپر الزام لگانے والا ہے جیسا کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ معابیہ رضی اللہ عنہ اسلام ایک گھر ہے جس کا دروازہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہے فمن نقر اراد ان کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ داخل ہونا چاہتا ہے تو جو معاویہ رضی اللہ عنہوں پر کلام کرتا ہے گویا کہ وہ پورے گھر کو پورے تمام صحابہ اکرام پر کلام کرتا ہے تو معیار ہے معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ان سے جو بڑے صحابی جو فضل میں علم میں بڑے ہیں پھر ان پر کلام کرنا تو ان سے بھی بڑا جرم ہوگا اس لیے جتنے صحابہ اکرام ہیں کسی ایک کے تعلق سے بھی ہم کوئی بھی برائی نہیں سن سکتے ہمیں صرف اچھائی سننی آتی ہے ان لوگوں کے تعلق سے جنہوں نے اپنی جان کو اپنے مال کو نبی کے عزت کے نبی کے دفاع کے لیے اسلام کے دفاع کے لیے خرچ کیا تو یہ صحابہ اکرام کا دفاع ہے وہی مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا کی فہم جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو رضامندی کے ساتھ ان کے اختلافات کا اگر ذکر ہو تو خاموش رہو وہاں پر نہ ان کی مجلس و شریک ہونا ہے جو اختلافات کا ذکر کر رہے ہیں اور نہ ان کی باتوں کو سننا ہے تو اس لیے اپنی عدالت لگا کر کے صحابہ احرام کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے لوگ نہ بیٹھیں کہیں اپنی عاقبت ہی برباد نہ کر لیں اسی طریقے سے جب ہم لوگ صلف صالحین یا منہج صحابہ منہج صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے میں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو صرف کتاب و سنت کو ماننا چاہیے آپ بیچ میں صحابہ کو لے آئے منہج صحابہ منہج صلف کو یہ تو تقلید ہوئی تقلید کسی ایک شخص کی ہوتی ہے کسی منہج کی نہیں ہوتی منہج کا مطلب وہ طریقہ وہ, وہ طور طریقہ جس طریقے پر صحابہ کرام کتاب و سنت کو سمجھتے تھے اور اس کے اوپر عمل کرتے تھے تمام صحابہ تمام سلف صالحین ان کا جو منہج ہے وہ طریقہ ہے کتاب و سنت کے فہم میں اس کو اس کا استعمال کرنا ہے اور اسی طریقے سے اس کو سمجھنا ہے تو کتاب و سنت کو بغیر فہم سلف کے سمجھا نہیں جا سکتا اور بغیر فہم سلف کے بغیر سلف صالحین کے ذریعے کتاب و سنت کو اس طریقے سے نہیں جب سمجھا جا سکتا جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے سمجھنے کا حکم دیا ہے یہ بات اللہ نے کہی ہے اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جس کا ذکر کل آ گیا تو صحابہ کرام ہمارے نزدیک ہدایت کا معیار ہیں صحابہ کرام ہمارے سر کا تاج ہیں ہماری عزت ہیں ہمارے آنکھوں کا نور ہیں ہم ان سے محبت ایمان کی بنیاد پر کرتے ہیں جنہوں نے نبی کا دفاع کیا اگر ان کے خلاف کوئی بولے گا تو ہم صاحب کرام کے دفاع میں اس شخص کے ساتھ ہر وہ معاملہ کریں گے جس کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے تو صحاب کرام معیار ہدایت ہیں تو یہ صحاب کرام کی بات تھی اور جیسا کہ شیخ کہہ رہے ہیں شیخ نے مغرب سے قبل کہا کہ صحاب کرام کے فضائل اور ان کے مناقب اور جو بھی چیزیں صاحب کرام سے تعلق رکھتی ہے اس سلسلے میں ایک سلسلہ وار درس یہاں چل رہا ہے اور پچیس درس پچیس سلسلہ ہو چکا ہے اس میں ضرور شریک ہوں کیونکہ وہ معیار ہدایت ہیں جب صحاب اکرام کی زندگی کو ان کے اعمال کو اور دیگر چیزوں کو جانتے ہیں ان کے متعلق تو دل کے اندر دل کو سکون ملتا ہے اطمینان ملتا ہے اور ایمان پر قائم رہنے میں رہنے کی ترغیب ملتی ہے سہواط قدمی میں مزید پختگی آتی ہے اور انسان اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے گویا کہ آپ صحابہ کے دور میں چلے جاتے ہیں تو یہ چھبیسواں نقطہ یہ ہے امام بربہاری رحمۃ اللہ قرمات وسم ابا اب اللہ کہ جو حاکم ہوتے ہیں مسلم حکام ان کی سمع و طاعت کرنی ہے ان کی بات ماننا ہے ان چیزوں کے اندر جن چیزوں کے اندر اللہ ابو العالمین راضی ہوتا ہے یعنی خیر و بھلائی میں حکام کی بات کو ماننا ہے گرچے وہ آپ کے خلاف کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اوسی کمبسم اوپا کہ میں تمہیں امیر کی گرچہ وہ حبشی کیوں نہ ہو ان کے و اوتاط کی ان کی بات ماننے کی ان کی فرما برداری کرنے کی وصیت کرتا ہوں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے تو امیر اور حاکم جو ہے ان کی ہر بات ماننا ہے کوئی بھی جو بات خیر و بلائی کی بات ہو اس کو ماننا ہے کوئی بھی قرار آئے کوئی بھی نظام آئے گرچہ وہ نظام ہماری مرضی اور ہماری خواہش کے خلاف ہو آپ اپنی خواہش کو قربان کر کے اس نظام کو اس, نظام کو اس قرار کو مانیں کیونکہ حاکم کے قرار اور اس کے حکم کو ماننے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعتوں فرما برداری ہے اللہ رب العالمین کی اطاعتوں فرما برداری ہے تو سموتاعات کا مطلب یہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا علی لمخلوق ان فی معاسی الخال کوئی برائی کا حکم دے جیسے کوئی کہے نماز نہیں پڑھنا کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا تو اس چیز میں حاکم کا حکم نہیں مانیں گے سر کہیں کوئی اگر کہے کہ بھائی قبروں پر سجدہ کرنا یہ حاکم کا حکم ہے اس سلسلے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی یعنی معصیت میں بات نہیں مانی جائے گی لیکن خیر و بھلائی کے اندر بات مانی جائے گی خیر و بلائی کے اندر بات مانی جائے گی گرچہ ہماری مرضی کے خلاف کیوں نہ ہو اور سموت طاعت کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سامنے بھی مانی جائے گی اور پیچھے میں بھی یہ نہیں کہ اکیلے میں دو چار آدمی بیٹھ گئے اور لگے امیر کی برائی کرنے کیا نظام لے ہے کیا کر دیے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ برائی اور غیبت میں آتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے یہ خوارش کا طریقہ تو اس لیے کچھ لوگ ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں سالوں سے اور خوب اچھے سے کماتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے برکت دی ہے اور گھر میں جا کر کے اور اپنے ملک میں بھی جا کر کے بھر, بھر کر کے برائی کرتے ہیں حکام کی جب آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جو جن کی نگاہ جہاں پر آپ کی نگاہ میں وہاں کا ہاکم اتنا برا ہے تو آپ یہاں کماتے کیوں ہیں جائیے اپنے گھر ایسی جگہ جائیے جہاں کا ہاکم اچھا ہو ہاکم برا بھی ہے لیکن اس کا ملک اچھا ہے کیسے تو شریعت کے مطابق چلیں آپ کا جو حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر حاکم ظلم کرے تمہارے مال کو چھین لے اور تمہیں مارے پھر بھی تمہیں اس کے خلاف نہیں جانا چلے جائے کہ یہاں کا حاکم تمام چیزیں دیتا ہے ہر حقوق کو فراہم کرے عقیدہ توحید کی نشر و اشاد کے لیے چار دروازے کھلے ہیں کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں عدل و انصاف قائم ہے اس کے باوجود اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خارجیت والی صفت اس کے اندر ہے جس سے اس کو توبہ کرنی چاہیے اور یہ سبائی فتنہ ہے اصل میں عبداللہ ابن سبا نے کہا تھا کہ اپنے بولو لوگوں کا دل حاکم کے خلاف خراب ہوگا تو ان کے خلاف خروج کریں گے عبداللہ ابن سبا یہودی نے کہا اور یہی سے پہلا فتنہ شروع ہوا پھر عثمان رضی اللہ عنہ جو تیسرے خلیفہ راشد تھے ان کے خلاف لوگوں نے خروج کیا عبداللہ ابن سبا کی نصیحت کو اپناتے ہوئے تو جو لوگ حاکم کی برائی کرتے ہیں یا ان کے خلاف برائی کرتے ہیں اور لوگوں کو ورغلاتے ہیں یا ان کی برائیوں اور کوتاہیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں سب کے اندر خارجیت والی صفت ہے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حق بیان کرتے ہیں ممبر سے کیا حاکم کو نصیحت کرنا ہے ممبر سے تو اس کو نصیحت نہیں کہتے حاکم کو اگر نصیحت کرنی ہے تو اس کا بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر جو کوئی حاکم کو من صح صاحب سلطان جو حاکم کو نصیحت کرنا چاہے اس کے لیے خیر خاہی چاہے تو وہ حاکم کے پاس جائے اور جا کر کے حاکم کا ہاتھ پکڑے وہ یخلوبی اور تنہائی میں جائے اور جا کر کے جو سمجھانا ہے سمجھائے نصیحت کرے ولا نیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سامنے نصیحت نہ کرے تنہائی میں جا کر کے حاکم کو نصیحت کرے اور حاکم نصیحت کو مان لے تو بہت اچھی بات ہے اور نہیں مانے تو نصیحت کرنے والا یہ سمجھ لے کہ اس نے اپنا حق ہاں ادا کر دیا تو اگر کوئی ممبروں میں حراب سے حاکم کے خلاف بولتا کہتا ہے یہ نصیحت یہ نصیحت نہیں یہ خارجی طریقہ ہے لوگوں کو حاکم کے خلاف اور یہ خارجیت والا طریقہ ہے جیسا کہ تمام اہل علم کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے اور نبی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی ہے سنت کی مخالفت بھی ہے تو حکمرانوں کی بات سننا اور ان کا کہنا ماننا ان چیزوں میں واجب ہے جو اللہ کو محبوب و پسند ہو جو لوگ اور جو لوگوں کے اتفاق اور ان کی رضامندی سے منصب خلاف خلافت پر فائز ہو وہ امیر المنین ہے وہ امیر المنین ہے لوگوں کی رضامندی سے وہ حاکم بن گئے تو مسلمانوں کے حاکم ہیں ان کی تمام باتوں کو ماننا کسی کے لیے ایک رات بھی اس حال میں گزارنا جائز نہیں کہ اس کا خیال ہو کہ اس پر کوئی حاکم نہیں ہے خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو اس کا مطلب اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی حاکم کو مانتا ہے پھر اس کے بعد یہ سوچے کہ اب اس حاکم کی حکومت میرے اوپر نہیں رہی میرے لیے اس کی اطاعت واجب نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے کسی ایک رات بھی گزارنا جائز نہیں ہے بغیر حاکم کے لیکن جہاں پر اسلامی حکومت نہ ہو مسلمان حاکم نہ ہو یہ اس شخص کے لیے بات نہیں ہے <تصفح> ولا. اور مسلمانوں کے امام کے ساتھ حج اور جہاد ہمیشہ جاری رہے گا اور نماز جمعہ ان کے پیچھے جائز ہے نیز مسلمان اس کے بعد یعنی نماز جمعہ کے بعد چھ رکعت پڑھے گا ہر دو رکت کو علاحدہ پڑھے گا امام احمد بن حمب الرحم اللہ مولا نے ایسا ہی فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جمعہ جمع کی نماز پڑھے اسے جمعہ کے بعد چار رقص سنت پڑھنی چاہیے تو یہ امام احمد رحم اللہ کا قول ہے جنہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک اثر سے استدلال کیا ہے لیکن وہ اس اثر کے اندر کلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من منسل جمعہ فل یوسل بادہ اربا کہ جو جمعہ کی نماز پڑھے تو جمعہ کی نماز کے بعد چار رقط سنت پڑھ لے چاہے وہ مسجد میں پڑھے چاہے وہ گھر میں پڑھے تو وہ چار رقط سنت راتبہ بہ سنت جمعہ کے بعد ہیں جمعہ کے پہلے کوئی بھی سنت موقع نہیں ہے سل ماتر یعنی جمعہ کے پہلے آپ مسجد میں آتے ہیں اور امام کے آنے سے قبل جتنا میسر ہو سکے آپ پڑھتے جائیں کوئی حد کوئی قید کوئی سنت موقع نہیں ہے جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں دو رقط سے لے کر کے سو دو سو جتنی رقط آپ کو میسر ہو آپ پڑھ سکتے ہیں اور جو امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے انہوں نے حضرت عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک اثر سے ایک قول سے کیا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعہ و جمعہ کی نماز پڑھیں نماز جمعہ کے بعد چار رکعت سنت راتبہ ادا کرے نہیں یہ لفظ کہاں ہے کون سی حدیث میں کون سی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں پڑھے گا تو دو رکعت پڑھے گا تو یہ تھوڑی نہ کہ جمعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو رکعت پڑھتے تھے کوئی حدیث نہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے یہ تفریق کی مسجد میں پڑھے گا تو چار پڑھے گا اور گھر میں پڑھے گا تو دو پڑھے گا اور اشتدال اسی حدیث سے کیا لیکن اس تفریق کو علماء نے نہیں مانا اسی حدیث کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں پڑھے تو دو پڑھے اور مسجد میں پڑھے تو چار پڑھے یہ تفریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں یہ تفریق جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے علماء کا اشتہاد ہو سکتا ہے جیسے کہ امام احمد رحم اللہ کا دیکھ تو انہوں دیکھے چھ رقت کہا ویسے ہی شیخ الاسلام نے تیمیہ رحم اللہ کا ایک لمبا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے لمبا فتوا دیا جس میں انہوں نے کہا مسجد میں پڑھے تو چار پڑھے اور گھر میں پڑھے تو دو پڑھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تفریق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث عام ہے من جمع السل بادہ اور باآ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو جمعہ کی نماز پڑھے جمعہ کی نماز کے بعد چار رکھت پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ مسجد میں رہے تو چار پڑھے اور گھر میں جائے تو دو پڑھے تو اس لیے اس کے عموم پہ عمل کیا جائے گا کہ گھر میں بھی پڑھے تو چار پڑھے اور مسجد میں بھی پڑھے تو چار پڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہوتا ہے اور قول ہوتا ہے تو اس میں کوئی تعارف نہیں ہوتا کیونکہ قول کے اندر جزم ہوتا ہے امت کے لیے نبی کے لیے دونوں کے لیے ہوتا اور فیل کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اس کے اندر خصوصیت کا احتمال ہوتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے بعد نماز پڑھا کرتے تھے دو رکعت اور ہمیشہ پڑھتے تھے تو کبھی کبھی کسی فیل میں خصوصیت کا احتمال ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہوں اور دو رکعت کسی اور چیز کی پڑھی تو نمازے جمعہ کے بعد کی جو سنت راتبہ ہے جس کو سنت مقدہ بھی کہتے ہیں وہ چار ہیں جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور علماء کا اس میں اختلاف ہے یہ اختلاف ایسا نہیں ہے جو عقیدے کا ہے اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اثر کی وجہ سے امام احمد رحم اللہ نے چھ رکھت کہا اور امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ جو مسجد میں پڑھے وہ چار پڑھے جو گھر میں پڑھے دو پڑھے اور بھی دیگر اہل علم نے کہا ہے اور جمہور اہل علم نے کہا ہے کہ نہیں چار رقط پڑھے گا ہر دو رقط پر سلام پھیرے گا ان کی دلیل وہ ہے تو دلائل کی بنیاد پر اور استدلال کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے راجیہ قول وہی ہے جو نسر سری سے ثابت ہے کہ جو جمعہ کی نماز پڑھے جمعہ کے بعد چار رقط پڑھے چاہے وہ گھر میں پڑھے یا چاہے مسجد میں پڑھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید نہیں لگائی اس کے بعد امام بربہاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں و الخلافت قریصن الاََ علیہ صلاحت وسلام کہ خلافت جو ہوگی وہ قریش میں ہوگی یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں اس کا مطلب یہ ہے خلافت قریش میں ہوگی تو ظاہر سی بات ابھی قریش کی خلافت تو ہے نہیں اس سے پہلے بھی نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کے بہت سارے دعوے خلافت کے بہت سارے دعوے دار الگ الگ قبیلے سے ہوں الگ الگ ملک سے ہوں اور اس میں کوئی قریشی بھی ہو قریش سے بھی تعلق رکھنے والا ہو اور وہ صالح اور نیک بھی ہو تو ان تمام لوگوں کی دعوے داری میں سب سے مضبوط دعوے داری قریشی کی ہوگی اور اسے ہی خلیفہ بنایا جائے گا اس کی مثال اب بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ کئی لوگوں کی دعوے داری تھی کئی لوگ کے اوپر نگاہ تھی کہ خلیفہ بننے کے وہ لائق ہیں لیکن جب وہ حدیث سنائی کہ فرمایا کہ امام اور حاکم قریش میں سے ہوں گے تو پھر اس حدیث کی وجہ سے صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہونے والا تھا وہ ختم ہو گیا اور قریش سے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت قریش میں ہوگی کہ جب خلافت کے بہت سارے دعوے تو اس وقت خلافت قریش یا قریشی خلیفہ ہوگا تو خلاصہ کلام یہ کہ قریشی کے یا قریشی کے خلیفہ بننے کے دو شخص ہیں ایک یہ کہ وہ صالح ہو اور دوسرا یہ کہ کوئی خلیفہ نہ ہو تو پھر قریشی کو خلیفہ بنایا جائے گا لیکن پہلے سے حاکم ہو پھر کوئی قریشی آ کر کے دعوت ہو کے کہ میں قریشی ہوں مجھے خلافت دینی چاہیے تو یہ جائز اور درست نہیں ہے تو یہ مطلب ہے کہ خلافت قریش میں ہوگی یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائے اور اگر کوئی قریشی ہو اور حاکم بھی کوئی نہ ہو لیکن قریشی صالح نہ تو پھر اس کے مقابلے میں اس کو ملے گا جو صالح ہوگا جو صحیح لقیدہ ہوگا اس کو ملے گا یہ اہل علم نے بیان کیا اور کہتے ہیں کہ امام برباہرین میں اللہ نے فرمایا کہ جو مسلم حکمرانوں میں سے کسی حاکم کے خلاف بغاوت کرے وہ خارجی ہے خوالش کے بارے میں تو پتہ چل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان کے بارے میں کہ یہ لوگ بڑا اچھی بڑی اچھی نماز پڑھیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے بڑی اچھی عبادت کریں گے لوگ ان کی عبادت کو دیکھ کر کے اپنی عبادت کو حقیر اور کم تر سمجھیں گے لیکن اس کے باوجود وہ دن سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے اور اگر میں زندہ رہا تو ان کو ویسے قتل کروں گا جیسے اللہ نے عاد اور سمود کو قتل کیا تو جو حاکم کے خلاف بغاوت کرے تو بغاوت کی دو قسمیں ہیں خروج کی دو قسمیں ایک خروج بصلاخ ہے اور ایک خروج بل ہے خروج بصلاح کے تلوار لے کر کے حاکم کے خلاف اتر جائیں تلوار لے کر کے حاکم کے خلاف لڑنے کے لیے اتر جائیں بغاوت کا علم بلند کر دیں اور خروج بل کلام یہ ہے کہ حاکم کے خلاف برائی کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کو ترغیب دیں لوگوں کو متنفر کریں حاکم کے خلاف یا ان کو ترغیب دیں حاکم کے خلاف خروج کی خروج بالعمل یہ ہے کہ آپ مظاہرہ حاکم کے خلاف کرنا شروع کر دیں مظاہرات میں اتر جائیں تو حاکم کے خلاف کسی بھی قسم کا خروج حرام بالکل حرام ہے خوارش کا عمل ہے جائز نہیں ہے مسلمان جو ہوتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں چاہوں وہ جب تک کہ وہ آپ کو نماز سے نہ روکیں جب تک وہ آپ کے حاکم ہیں آپ کو اطاعت و فرما برداری کرنی ہے آج کے جو ہمارے خاص کر کے سعودی عرب میں حاکم ہے اس سے پہلے بہت سارے کام گزرے ہیں ان سے کئی درجہ بہتر کئی درجہ بہتر عقیدے میں صحیح ہیں عمل میں صحیح ہیں اور بھی دیگر معاملات میں بالکل صحیح عقیدے کی توحید عقیدے کی نشر و اشاعت میں کہیں پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں عمل سالے میں کہیں پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں انہوں نے کبھی نماز پڑھنے سے روکا آپ کہیں گے وہ فلاں فلاں فلاں فلاں کام کرتے ہیں تو اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے کہ آپ ان کے بارے میں سارے معاملات جمع کر کے اللہ کو رجسٹر پیش کریں تو آپ بھی تو فلاں فلاں فلاں کام کرتے ہیں آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں نفاق آپ کے اندر بھی ہے بےمانی آپ کے اندر بھی ہے نماز سے سستی آپ کے اندر بھی ہے دل میں کچھ منہ میں کچھ آپ کے اندر بھی ہے حق و باطل کی تمیز آپ بھی نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنی برائیوں کو کیوں نہیں گنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کی برائی کرنے سے منع کیا ایک عام مسلمان کی غیبت سے جب منع ہے تو پھر حاکم کی غیبت سے تو بدرجہ اولا منع ہے تو نبی کی اطاعت میں نبی کی فرما برداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہم حاکم کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے گرچہ حاکم ظالم اور جابر کیوں نہ ہو یہ نبی کی اتباع میں تو اگر کوئی بولتا ہے تو وہ نبی کی مخالفت بھی کرتا ہے اور اس کے اندر والی صفت بھی ہے تو کہا جو مسلمان حکمرانوں میں سے کسی حاکم کے خلاف بغاوت کرے وہ خارجی ہے اس نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا آاریف و آثار کی مخالفت کی اور اس کی موت جاہلیت کی موت ہے اس کی موت کی موت ہے اور حاکم سے لڑائی کرنا اور اس کے خلاف بغاوت کا عالم بلند کرنا حلال نہیں یعنی جائز نہیں جو پیچھے بات کر چکے فرمایا تھا اس رو کہ صبر کرو گرچہ حاکم حفشی غلام کیوں نہ ہو اور انصار سے فرمایا تھا کہ صبر کرو یہاں تک کہ تم مجھ سے حوص پر ملو اور حاکم سے لڑائی کرنا سنت میں سے نہیں ہے سنت میں ہے ہی نہیں یعنی حاکم سے لڑائی کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں رہا صحابہ کرام کا طریقہ نہیں رہا اب حجاج بن یوسف کن کے زمانے میں تھا صحابہ کے زمانے میں جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما اور دیگر صاحب کرام تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنما ان کے زمانے میں حجاج بن یوسف خان کتنا ظلم کرتا تھا کیا ان لوگوں نے خروج کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے تھے کیونکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سکھایا برائی نہیں کرتے تھے کہیں کسی مجلس میں بیٹھے تو حاکم کی برائی کرنے لگ گیا بالکل نہیں تو کوئی اگر حاکم کی برائی کرتا ہے تو یہ خوارج کی صفت میں سے اسے اس سے توبہ کرنی چاہیے نبی کے طریقے کو اپنانا چاہیے حاکم کے لیے دعا کرنی چاہیے امام احمد رحمہ اللہ کو حاکم نے کتنا مارا تھا حاکم وقت نے بہت مار تھا ایک, ایک کوڑا ایسا تھا کہ اگر ہاتھی کو لگتا ہاتھی درد کی وجہ سے چی ہوٹتا چل رہا ہوتا پھر بھی امام احمد رحم اللہ جب بارہ چودہ سال کے جیل کاٹنے کے بعد مارکھانے تو حاکم کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس کو معاف کرو یہی منہجل پھر لوگوں کو یہ بھی نہیں کہا کہ دیکھو اس نے ہم کو پکڑ کر کے بند کر دیا وہ ایسا برا ہاکیم ہے چلو اس کے خلاف فروج کرو نہیں سب کو روکا اس کا عمل اس کے ساتھ ہے اللہ اس کو معاف کرے اس کو لوگوں نے ورغلایا یہ ایک مسلمان کا موقف اپنے مسلمان حاکم کے خلاف ہونا چاہیے تو مسلمان حاکم کے تعلق سے ہونا چاہیے جبکہ مسلمان حاکم اگر آپ کے لیے خیر خواہ ہے تو مزید آپ کی دعاؤں کا مستحق ہے چنانچہ باز صلف کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اللہ نے مجھے صرف ایک دعا دیا ہے جو دعا اللہ قبول کرے گا تو میں اس دعا کو حاکم کے لیے کرتا کہ اللہ حاکم کی اسلح فرما دے کیونکہ حاکم کی اسلحہ سے ملک کی سماج کی لوگوں کی پوری دنیا کی اصلاح ہوتی ہے تو اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ سبھی کو خوات والی صفت سے محفوظ رکھے حاکم کے لیے دعا کرنے اور حاکم کے لیے حسن زنگ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے پاس ہمارے پاس اتنا گناہ ہے پھر بھی لوگ ہم سے حسن زنگ قائم کر رکھے ہیں پھر حاکم پورے ملک کو چلاتا ہے پھر اس سے آپ حسن زنگ کیوں نہیں قائم کر رکھے آپ کے بعض لوگوں کے بچے ہوتے ہیں ایک بھی خیر نہیں ہوتا ہے پھر بھی وہ ان کا بیٹا ہے اور ان سے محبت کرتے ہیں جس کے اندر کوئی بھی خیر نہیں ہر برائی وہ کرتا ہے آپ کا رشتے دار ہے قریبی ہے تو آپ اس سے محبت اور حسن قائم رکھتے ہیں تو پھر ایک مسلمان حاکم ہے جو اتنی خیر قاہی مسلمانوں کے لیے چاہتا ہے کہ وہ حسن کا حقدار نہیں تو اس لیے تمام فتنے خاص کر کے خون جو بہتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حاکم کے خلاف خروج یا بغاوت ہوتی ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> میں نے لیجیے نبی صلی اللہ کی حدیث روایت نہیں بن عمر کے بارے میں وہ پڑھتے تھے <سؤال> اس کے کہتے ہیں کہ صبر کرو یہاں تک کہ تم مجھ سے پر ملو اور حاکم سے لڑائی کرنا نبی کا طریقہ نہیں اور صلب صالحین کا طریقہ نہیں کیونکہ اس میں دین و دنیا کا بگاڑ ہے وہ خوارج ایدا اراد المسلمین اور خوارج جب مسلمانوں کے جان اور مال اور اہل و ایال سے تعارف کریں تو ان سے لڑائی کرنا حلال ہے بلکہ بعض علماء نے کا واجب جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارد سے قتال کیا تھا وہ مسلمانوں کو کو پریشان کرنے لگے تھے تھے بلکہ مارتے بھی تھے. تو ان کو پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی دیکھیں کہ انہوں نے پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عما کو ان سے مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا ان کو سمجھایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مناظرہ کیا حضرت عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے اور ان سے مناظرہ کرنے کے بعد بہت سارے خوارج اپنی خارجیت سے توبہ کر کر کے پھر سے مسلمانوں کے ساتھ آ گئے باقی جو لوگ بچے تو ان سے جا کر کے قتال کیا تو جب خوارج مسلمانوں پر تلوار اٹھانے لگے تو حاکم وقت کے لیے ضروری ہے کہ ان کے خلاف لڑائی کرے اور ان کو روکے اور جب وہ مسلمانوں کی جان و مال اور اہل و عیال سے چھیڑ چھاڑ کرنے سے باز آ جائیں یعنی حاکم کے خلاف کلام کرتے ہیں لیکن وہ ہتھیار وغیرہ نہیں اٹھاتے ہیں تو حاکم وقت کے لیے جائز نہیں کہ انہیں پکڑے اور نہیں ان کے زخمی کو یعنی یہ جنگ کے اندر ہے. یعنی جب جنگ ہو خوارج سے اور جب جنگ کرتے کرتے خوارج میدان چھوڑ کر کے بھاگے خوارج جنگ کرتے کرتے میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگنے لگے تو جیسے کفوار بھاگنے لگے تو ہم دوڑا کے پکڑیں گے ان کا سامان لوٹیں گے ان کے زخمی کو تو خوارج کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا خوارج کے ساتھ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کہا ہے کہ خوارج کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا اگر میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے ان کے زخمی کو چھوڑ دیا جائے ان کے خواتین اور بچوں کو بھی چھوڑ دیا جائے ان کے مال کو بھی چھوڑ دیا جائے کیونکہ اصلاً وہ مسلمان ہیں الا کے ان میں بعض غالی فرقہ ہے جو کہ یعنی ارتداد کی دہلیس پر بلکہ مرتد ہیں کچھ غالی فرقہ جیسے اظہارقہ وغیرہ ہیں خوارج میں سے تو وہ لوگ یعنی ایسی ایسی بات ایسے ایسے عقائد ہیں ان کے جس کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ یہ بالکل ارتداد کی حد کو یا دہلیز کو پار کر چکے ہیں تو جب خوارج سے قطال ہو اور خوارج بھاگنے لگے تو ان کے زخمیوں کو نہیں پکڑا جائے گا ان کے خواتین و بچوں کو نہیں پکڑا جائے گا مزید یہ کہ ان کے سامان وغیرہ کو نہیں لیا جائے گا ان کو چھوڑ دیا جائے گا ان کے قیدیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا نہیں ان کی پشت پھیر کر بھاگنے والے کا پیچھا کیا جائے گا جیسا کہ امام بربہی رحم اللہ نے لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے جان لو کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی فرد بشر کی یہ نہیں اللہ تاط مخلوق انفی معاشیت اگر کسی کی بات سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے چاہے وہ کتنا بڑا امام ہو کتنا بڑا عالم ہو مفتی ہو مجھ ہو بزرگ ہو کتنا بڑا کیوں نہ ہو اگر ان کی بات سے ان کے قول سے ان کے عمل سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس بزرگ اس عالم اس مشتحد کا احترام سر آنکھوں پر ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی باتوں کا احترام ان سے بھی بڑھ کر کے تو ایک عالم ایک بزرگ کا کوئی ایسی بات کہیں کوئی مشتد مفتی ایسی بات کہیں جو کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف ہو تو اس اس بات کو ہم نہیں مانیں گے کیونکہ کتاب اللہ سنت رسول کا احترام تمام عالم پورے علماء سارے مستحرین سے بڑھ کر کے اور جو مسلمانوں میں سے ہو اس کے خلاف یا اس کے حق میں کسی نے عمل یا بد عملی کی گواہی نہیں دی جائے گی مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کو معین کر کے نہیں کہا جائے گا کہ زید بھائی جنتی ہے اور یہ نہیں کہا جائے گا بکر جہنمی معین کر کے خیر کا مطلب یہاں پہ جنت اور شر کا مطلب یہاں پہ جہنم تعین کر کے جنتی اور جہنمی نہیں کہا جائے گا فناں شخص جنتی ہے یا فنا شخص جہنمی ہاں یہ کہا جائے گا جو اللہ کی توحید کا اقرار کرے نبی کی سنت کی اتباع کرے بداخ سے شرک سے بچتا رہے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا جو بدعت شرک سے نہیں بچے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا تو یہ عام حکم لیکن فلا صاحب جنتی ہی ہیں فلا صاحب ایسے ہیں تو ان کو نہیں کہہ سکتے ہاں کچھ لوگوں کے تعلق سے نصوص آئے ہیں قرآن حدیث کے اندر جنہیں کہا گیا کہ فلاں جنتی ہی ہیں جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے عمر رضی اللہ عنہ شرا مبشرہ ویسے عکاشہ ابن محسن رضی اللہ عنہ اور بھی صحابی صاحب کرام کے تعلق سے بات آئی ہے کہ وہ جنتی ہیں اور کچھ لوگوں کو معین کر کے کہا گیا وہ جہنمی جیسے ابو لحب تو جن کا نام لے کر کے جنتی کہا گیا آپ انہی کا نام لے کر کے ان کو جنتی کہہ سکتے ہیں اور جن کا نام لے کر کے جہنمی کہا گیا انہی کا نام لے کر کے آپ ان کو جہنمی کہہ سکتے ہیں تو اس لیے کسی کو معین کر کے خاص کر کے آپ نے جنت میں جنت کی بشارت یا خوشخبری دے سکتے ہیں اور نہیں اسے جہنم کی آپ بشارت سنا سکتے ہیں کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کس کا خاتمہ کس عمل پر جیسا کہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان زندگی بھر عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے نیک والا نیک امال کرتے رہتا ہے اور اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالش جگہ بچتی ہے صرف ایک بالش اب وہ جنت میں داخل ہی ہونے لگتا ہونے والا ہوتا ہے فیض بک مقدر غالب آ ہے اور وہ انسان پھر شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت جہنمی والے اعمال پر ہوتی ہے کوئی انسان برائی کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جہنم سے ایک دم قریب ہو جاتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش جگہ رہتی ہے فیص بک والے فیا جنتی فی الد الحا تو اس کے بعد پھر وہ جنتی والا عمل شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ کرتا رہتا ہے اسی پر اس کی موت ہوتی ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس لیے کسی کی زندگی میں معین کر کے اس کو جنتی کہنا حتٰ کہ مرنے کے بعد بھی اس کو جنتی کہنا یہ درست نہیں کہ فلاں صاحب مر گئے ہیں وہ جنتی فلاں صاحب مر گئے ہیں, ہیں وہ جہنمی جنت اور جہنم میں داخل کرنا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے اللہ رب العالمین جسے چاہے گا داخل کرے گا جسے چاہے گا محروم کرے گا لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام قرار دیا کیونکہ کسی کے پاس کوئی عضر ہو سکتا ہے خاص آدمی کے پاس جو اللہ رب العالمین اس کے اور اس کے بندے کے درمیان ہیں لیکن خاص کر کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ جہنمی تو اس لیے جو فتویٰ دیا جاتا ہے فلاں جہنمی یا فلاں جنتی ہے یہ درست نہیں ہے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خاص کر کے جنت اور جہنم کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا بنا بری تم اس کے لیے اللہ کی رحمت کی امید رکھو تو, تو اگر کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو آپ اس کو جنتی ہونے کا فتوا نہ دیں لیکن اللہ کے رحمت سے امید رکھیں کہ جب یہ نیک عمل کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا امید اللہ کی ذات سے امید ہے کہ فلاں آدمی انتقال کر گیا نیک عمل کرتے عقیدہ سیاح پر ثابت قدم تھا اسی کی نشر و احساس کرتا تھا اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ اسے جنت دے گا اسی طریقے سے اگر کوئی برائی پہ مر گیا تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے شرک کیا اس نے فلا فلا کام کیا فلاں فلاں کام کیا جہنمیوں والا کام کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے ایسا لگتا ہے کہ اسے جہنم بھی لیکن آپ تعین کر کے بالجسم کسی کو نجنتی کہہ سکتے ہیں نا جہنمی رجم حق ہے کہتے ہیں امام بربھاری رحم اللہ رجم کیا ہے حق ہے رجم فقی مسئلہ عقیدے سے اس کا لین دین نہیں لیکن اہل بدت نے اس کا انکار کیا تو اہل سنت کی یہ خصوصیت بن گئی کہ اس کے اوپر ایمان رکھے چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد تھے دوسرے خلیفہ تھے خطبہ دے رہے تھے انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ رج محت ہے اور یہ کتاب سنت سے ثابت ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فاقشا مجھے ڈر ہے کہ کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ آئیں گے اور رجم کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ سنت رسول میں نہیں پاتے ہم کتاب اللہ کے اندر رجم کا حکم نہیں پاتے چنانچہ وہ رجم کے حکم کا انکار کر کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے تو اب دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ نے کب کہا تھا متضلا نے رجم کا انکار کیا اور یہ جو سلسلہ ہے ہندوستان تک پہنچا مولانا مودودی اور ان جیسے لوگوں نے بھی رجم کا انکار کیا انہوں نے کہا مولانا مودودی کہتے ہیں رجم آج کل کے تمدن کے خلاف ہے اور کوئی انسانی طبیعت رجم کو گوارا نہیں کر سکتی یقیناً انسانی طبیعت نہیں کر سکتی لیکن مسلمانی طبیعت کرتی ہے جو مسلمان ہوگا اس کے عقل کے خلاف بھی بات ہوگی اور حدیث رسول میں ہیں تو وہ اپنی عقل کو کہے گا میں ناقص العقل نبی کی بات بالکل سچی مجھے نہیں بات سمجھ میں آتی اللہ نے عقل دیا ہی کتنا ہے میں اپنے معاملات نہیں سمجھ سکتا ہوں دین کے معاملات میں ٹانگ لڑا ہوں تو انسانی طبیعت جس انسان کا اسلام سے واسطہ نہیں ہو اس کی طبیعت جس کی طبیعت پر وہین کی لگام نہیں ہو جس کی طبیعت نے اللہ کی اس کے رسول کے حکموں کی غلامی قبول نہیں کی ہو یقیناً اس کی طبیعت اس رجم کو گوارا نہیں کر سکتی لیکن جو رب کا غلام ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سرخم تسلیم کر کے قبول کرتا ہو اس کی طبیعت اس کو قبول ہی نہیں کرے گی بلکہ اس پر ایمان رکھے ایسے ایک دو نہیں سینکڑوں مسائل بڑا مدودی کے گمراہی کا سرچشمہ ہے وہ ہر بات کے اندر شاید ہی کوئی ایسا مسئلہ رہا ہوگا جس کو قلم اٹھایا اور اس پہ ان کے قلم نے لغزش نہیں کھائی پھر بھی افسوس ہے کہ اہل سنت سلفی اور بعض اہل حدیث کی طرف انتظار کرنے والے ان کے دفاع میں ان کی کتاب کی تدریس میں ان کو پڑھانے میں ان کی کتاب کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنے میں بڑے آگے آگے رہتے ہیں جب بھی آپ ان کی بدعقیدگی پر آپ قلم چلائیں گے بولیں گے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ان کو روکیں گے ان کی کتاب پڑھنے کے لیے اپنے میں سے کچھ سہولت کا راج آئیں گے ارے ان کے پاس خیر کی بھی تو بات ہے تو خیر تو شیطان کے پاس بھی ہے اللہ نے شر محض اس دنیا میں کوئی چیز پیدا نہیں کی خیر شیطان کے پاس بھی اس سے لے سکتے ہیں آیت کرسی پڑھنا شیطان سے بچنے کے لیے کس نے سکھایا تھا شیطان نے تو کیا اس کو استاذ مانا جا سکتا تو جو بداتی ہے بدعات کی نشر و اشاعت میں پیش پیش رہتا منکر سنت ہے جس کے دل میں نبی کی سنت کا احترام نہیں ہو جو اپنی ناقص اور چھوٹی سی عقل کی وجہ سے سنت کا انکار کرتا ہو آپ کے دل میں اس کا احترام کیسے ہو سکتا ہے تو اس لیے جو منکر سنت ہو جو بداطی ہو معتضلا عشائرہ معتوریدیا وحدت الوجود کے قائلین اور ان کے عقیدے کو پروموٹ کرتا ہو اس کی تائید کرتا ہو اس سے اس کی کتاب سے فکر سے دور رہنا ضروری ہے ورنہ کہیں آپ اس کے دام میں گرفتار نہ ہو جائے جیسا کہ بہت سارے لوگ گرفتار ہوتے چلے چنانچہ سناء اللہ امرت سری رحم اللہ نے لکھا ہے فتح موجود ہے مولانا مودودی کے اوپر تقریباً چھبیس سے ستائیس سفا میں یا سولہ سے سترہ سفا میں رد لکھا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے سناء اللہ امرت سری رحمہ اللہ کہ مولانا مودودی کے لٹریچر کو پڑھنے والا اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے یہ صناء اللہ مصری رحم اللہ کے الفاظ ہیں اور مولانا اسماعیل صلیف رحمہ اللہ نے مولانا داود راز رحمہ اللہ کی کتاب پر ایک تقدیم ہے اس کے اندر مولانا اسماعیل صلیفی رحمہ اللہ کی یہ بات موجود ہے کہ مولانا مودودی ملیدانہ نظریات کے حامل تھے ملیدانہ نظریات کے قائل تھے وہی فکر کے قائل تھے ہمارے علماء یہ بات ہے کوئی نئی بات نہیں اور ہماری یہ علماء کوئی امپورٹ فکر لے کر کے نہیں آئے یہ سلف کے زمانے سے امپورٹ ہوتے ہوئے ہم تک آیا اور یہی قبر تک جائے گا اور یہی فکر نجات کا ذریعہ بنے گی جس کو منہج سلف یا فہم سلف کہتے ہیں تو رجم حق ہے رجم حق ہے اس کا طریقہ کیسے مارا جائے گا کن کو مارا جائے گا جو شادی شدہ ہوں گے ان کے اوپر رجم ہے اور اس کے علاوہ حدیث میں کچھ زیادتی بھی ہے اس حکم کے اوپر تو اس کو بھی لیا جائے گا اس کے احکام احادیث کے اندر موجود ہیں رجم حق ہے اس کے اوپر ایمان لایا جائے گا ولمشر والفین سننا موزے کے اوپر موزے کے اوپر مسا کرنا سنت ہے تو یہ فرقی مسئلہ ہے لیکن عقیدے میں ذکر کیا کیوں کیونکہ روافظ نے اس کا انکار کیا روافظ نے اس کا انکار کیا تو اہل بدا جس مسئلے کا انکار کرتے ہیں اس کو ماننا اہل سنت کے عقیدے میں شامل ہو جاتا ہے اہل سنت کے عقیدے میں شامل ہو جاتا ہے تو موزے پر مسا کرنا سنت ہے کچھ لوگ موزے موزہ پہن, پہنے رہتے ہیں لیکن وزو کرنے جاتے ہیں تو اتار دیتے ہیں مناسب نہیں ہے گرچہ ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ موزے پر مسا کرنا سنت نہیں ہے لیکن اتار دیتے ہیں اگر آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ موزے پر مسا کریں اب موزہ چمڑے کا ہو یا کپڑے کا ہو یا اون کا ہو اس میں کوئی فرق نہیں کیونکہ نو صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ جراف پر جو اون وغیرہ کا موزہ ہے اس کے اوپر وہ مسا کیا کرتے تھے اور منہج سلف پر ہی ہم لوگوں کو چلنا ہے تو اگر موزہ آپ نے پہنا ہوا ہے اور وہ ٹکنے کو ڈھانپے ہوا ہے وہ موزہ کچھ موزہ آتا ہے جو ٹکنے کے نیچے آتا ہے تو اس پر مسا جائز نہیں تو موزہ ایسا ہو جو ٹکنے کو ڈھانپے ہوا یہی موزہ کی تعریف ہے خوف کی تعریف ہے یا جورپ کی تعریف ہے اس کے اندر لغا کے اندر تو ایسا موزہ جو ٹخنے کو ڈھاپے ہوا ہو اور آپ نے باوضو ہو کر کے اس موزے کو پہنا ہو تو جو آدمی مقیم ہے اس کے لیے جس وقت پہنا ہے اس وقت سے لے کر کے آئندہ ایک دن اور ایک رات تک اس کے اوپر مسا کرنا جائز ہے جو مسافر ہوں ان کے لیے تین دن اور تین رات تک تو مسا موزے کے اوپر مسا کرنا سنت ہے اور حالت سفر میں نماز پسر کرنا بھی سنت ہے حالت سفر میں نماز تثر کرنا سنت ہے اسی طریقے سے حالت سفر میں جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے یعنی جس کی استطاعت ہو تو وہ رکھ سکتا ہے جس کی استطاعت نہ ہو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے فَمَنْ مِنْكُم او سفرين مِّنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ. کہ جو مریض ہوں یا سفر میں ہوں تو وہ روزہ دوسرے ایام میں چھوڑ دیں اور روزہ دوسرے ایام میں مکمل کر لیں اور شلوار پہن کر نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں اس کا ذکر کیوں آیا کیونکہ رواف فتو دیتے تھے کہ شلوار پہن کر نماز پڑھنا حرام ان کے یہاں تو چاقو سے روٹی بھی کاٹنا حرام تو اہل بدعت کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ لوگ ان کے عقیدے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا یہ بدعقیدگی مسلمانوں کے درمیان پھیلنے لگے پھیلنے نہ لگے اس لیے اہل, سن اہل اہل علم نے ان چیزوں کو عقیدے کے اندر شمار کیا ہے نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان زبان سے اسلام کا اظہار کرے اور دل میں کفر کو چھپائے اسلام کا اظہار زبان سے کرے اور دل میں کفر کو چھپائے جس کو اعتقادی نفاق, نفاق کہتے ہیں عقیدے والا نفاق اور ایسا ایسا جو منافق ہو وہ دائر اسلام سے خارج ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نفاق عملی گالی دینا بدائگی کرنا اور جھگڑا کرے تو گالی دے جھوٹ بولنا تو یہ سب جو ہے خسال, نفاق کے خصال میں سے خصلتوں میں سے ہے نفاق کی پہچان مناسب کی پہچان میں سے لیکن اس کو نفاق عملی کہتے ہیں یا نفاق اثر کہتے ہیں چھوٹا نفاق اس کی وجہ سے انسان دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن ان اعمال کو کرنے کی وجہ سے اور اس پر مصر رہنے کی وجہ سے خطرہ ہے کہ بڑے نفاق کے اندر شامل یا داخل نہ ہو جائے تو اس لیے جگ... گالی گلوچ جھگڑا اور کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے بدہری کرنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہ رحمۃ اللہ کہ جان لو کہ دنیا ایمان اور اسلام کی جگہ ہے جان لو کہ دنیا ایمان اور اسلام کی جگہ ہے. چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے احکام میرا دریا اور سلاط جنازہ کے اعتبار سے مومن و مسلمان ہیں تم کسی کے لیے حقیقی ایمان کی گواہی نہ دو تا آ وہ اسلام کے تمام احکام اور امور کی انجام دہی کرے اب کسی کو آپ یہ نہ کہیں یہ مومن یہ مومن ہے کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے ایمان کا تعلق دل سے جیسے الامان اب اللہ کتاب ابیل یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا تعلق دل سے ہے اسلام کا تعلق ظاہر اعمال سے ہے نماز پڑھنا ہے کلمہ توحید کا اقرار زبان سے کرنا ہے اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں حج وغیرہ کرنا ہے تو اسلام کا سے جو تعلق ہے اسلام اسلام جو ہوتا ہے اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق باطن سے ہوتا ہے تو باطن میں کس کے پاس کیسا ایمان ہے اور کتنا ایمان ہے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہوگا اس لیے کسی کو آپ مومن کیسے کہہ سکتے ہیں اس لیے بالجزم مومن نہ کہ آپ کہیں مسلمان یہی بات انہوں نے کہا کہ جو آدمی احکام میرا زبیہ یعنی اسلامی شریعت کو فالو کرتا ہو آپ اس کے اسلام کی گواہی دیجئے اور اگر وہ اس میں کسی چیز میں کوتاہی کرے گا تو ناقص ایمان والا ہوگا جیسے ہمارا عقیدہ ہے علیہ سنت والجماعت کا کہ جو گناہ کرے گا اس کے ایمان میں کمی ہوگی اور جو نیکی کرے گا اس کے ایمان میں زیادتی ہوگی البتہ معتزلہ اور یہ لوگ خوارج ایمان میں زیادتی اور کمی کے آئے نہیں وہ کہتے ہیں ایمان ثابت ہے جس نے گناہ کیا اس کا پورا ایمان ختم ہو گیا ایک ساتھ ایک گنا سے پورا ایمان ایک کبیرا گنا سے ختم ہو گیا یہاں تک کہ اس کی موت ہو اس کے ایمان کا علم اللہ کے سپرد ہے کہ وہ مکمل ایمان والا ہے یا ناقص ایمان والا ہے سوائے اس کے جو آپ کے سامنے اسلامی احکام کا ضائع کرنا ظاہر کرتا ہو اگر کوئی اسلامی احکام پر قائم نہ ہو شرک کرتا ہو یا اور دیگر جو برائیاں ہیں وہ کرتا ہو تو پھر اللہ رب العالمین ہی اس سے سمجھے گا اللہ رب العالمین ہی اور جو چیز ہو, اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا لیکن پھر بھی کسی کو معین کر کے کافر کہنے کا جو حکم ہے بہت ہی خطرناک ہے کسی کو بھی معین کر لیا فلاں شخص ہے کافر ہے دار اسلام سے خارج ہے. نہیں اور اس کے اوپر یہاں پہ دورہ بھی ہو چکا پچھلے سال پچھلے سال تقریباً چھ مہینہ پہلے یا نو مہینہ پہلے یہاں پہ دورہ ہوا تھا فتنے تقویر کے تعلق سے کے تعلق سے کہ کافر کہنے کا اسلام میں کیا حکم ہے کسی کو کافر کہنے کا تو اس تعلق سے پورا دورہ ہوا تھا آپ اس وقت کی ویڈیو یا ریکارڈنگ سن سکتے ہیں بہت ہی تفصیل سے بات آئی تھی اور کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ کے اہل قبلہ میں سے جن کی موت ہو جائے ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی جیسے وہ شخص جو شادی شدہ ہو اور اسے اس نے زنا کیا اور اس کو سنگسار کیا گیا یعنی رجم کیا گیا اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اسی طریقے سے زانی زانیاں زنا کرنے والے اسی طریقے سے خودکشی کرنے والا اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی <تصفح> ان کے علاوہ دیگر اہل قبلہ اسی طریقے سے نشہ کرنے والا شراب پینے والا بھی اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے تو یہ اتنی تفصیل سے کیوں بیان کر رہے تفصیل سے یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ خوالد جو ہیں وہ ان گناہوں کی وجہ سے کافر مانتے ہیں اور دائر اسلام سے خارج مانتے ہیں اور جو اہل سنت والجماعت ہیں کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اس کو نافذ المان والا تو مانتے ہیں لیکن دائر اسلام سے خارج اور کافر نہیں مانتے اس لیے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے لیکن اگر کوئی حاکم ہے بڑا ذمہ دار ہے کوئی بڑے عالم ہیں اور مسلحت وہ اس بات میں سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کی نماز جنازہ چھوڑ دوں گا تو لوگ اس گناہ کو کرنے سے پرہیز کریں گے یا دور رہیں گے ہمارے چھوڑنے کی وجہ سے جیسے کوئی کہے کہ میں, بے نما... میں کیا کہتے ہیں کہ ذہنی کے جماعت جنازہ نہیں پڑھوں گا لوگ زنا سے گے کہ میری جماز... نمازی جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اسی طریقے سے عالم کوئی کہے کوئی کہیں یا کوئی آ... ذمہ دار یہ کہے یا حاکی موت کہے کہ میں خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا تو اس کو یہ حق ہے تاکہ لوگوں کو اس عمل کے کرنے سے روکے لیکن عام مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے جیسے کہ رجم جن کو کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کی نماز جنازہ پڑھ لو تو نماز اگر نماز جنازہ جائز نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو منع کر دیتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ پڑھنا کسی حکمت اور مسلحت کے تحت تھا اسی طریقے سے شراب پینے والا کوئی شرابی ہے لیکن معاہد ہے جو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے بلکہ سنت ہے ان تمام لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنا سنت ہے اور فرماتے ہیں امام بربہ رحمہ اللہ کہ تم اہل قبلہ میں سے کسی کو اسلام سے خارج نہ کرو یہاں تک کہ وہ کتاب اللہ کی کسی آیت کو ٹھکرائے یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے حدیثوں میں سے کسی حدیث کو رد کر دے اس کا انکار کر یا غیر اللہ کے لیے ذبح کرے یا غیر اللہ کے لیے نماز سلاد پڑھے اگر وہ ان میں سے کوئی کام کرے تو تم تو تم پر اسے اسلام سے خارج کرنا واجب ہے تو یہ بات سب کے لیے نہیں یہ مفتی کے لیے ہے یا اس, اس علاقے کے جو عالم ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ ان کے اوپر فتوا تقویر کا فتویٰ دیں گے موانے شروط اور موانے کو دیکھتے دیکھ ہوئے تو اب کوئی ایک جملہ لے گا اور کوئی دیکھے گا غیر اللہ کے لیے ذبر کرتا ہے تو امام بر بہاری نے تو کہا ہے کافر کہنے کے لیے بھائی وہ کافر ہے دائر اسلام سے خارج ہے اب ہم جیسے کمزور لوگ کہیں گے بھائی اس کے شروط اور موانے تو کہیں گے کہ آپ لوگ کچھ معلوم نہیں مولا امام رحم اللہ نے تو کہا کہا اور یہ نہیں کہا کہ صرف عالم کافر کہہ سکتے ہیں اس میں تو سب کو کہا ہے کافر کہنے والی بات تو امام برباہ رحم اللہ نے اختصار کے ساتھ کہا ہے اس کے شروط اور ضوابط علماء نے ذکر کیے ہیں جس کا مفصل تذکرہ جو دورہ ہوا تھا اس کے اندر آ چکا ہے کیا شروط ہیں کیا ضوابط ہیں کسی کی تکفیر کے لیے تو ہر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی تکفیر کرے یا اسے دائرہ اسلام سے خارج کرے یا اسے کافر کہے اور اگر ان میں سے کوئی کام نہ کرے تو نام کے اعتبار سے مومن مسلمان ہیں حقیقت کے اعتبار سے نہیں یعنی وہ ظاہراً مسلمان ہیں باقی اس کے باطن کا علم اللہ کر آپ ہم کو ظاہری دیکھ رہے ہیں قرآن پڑھتا ہے حدیث پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے بھائی آپ کے سامنے ہم مسلمان ہی لیکن اگر دل میں کفر و نفاق کسی کے چھپا تو آپ اس پر مبتلا نہیں ہے نا اس لیے صحیح بخاری کا اثر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کے اس پر حکم لگاتے ہیں اگر وہ اچھا اظہار کرتا ہے بہتر عمل کرتا ہے تو ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں گرچہ وہ باطن میں کتنا برا کیوں نہ اور اگر وہ اظہار برے اعمال کا کرتا ہے یا برا کرتا ہے تو ہم اس پر برائی کا حکم لگاتے ہیں گرچہ اس کے دل میں کتنا یہ خیر اور کتنی اچھائی کیوں نہ تواہ ہمارے لیے لوگوں کا ظاہر ہے اور باقی کسی کے باط ان کا علم اللہ کو. کوئی سامنے سے آپ کو کہہ رہا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ اس سے محبت کا اظہار کیجئے نو کو یہ نہیں کہ یہ منافق ہے ابھی دیکھیں سامنے محبت کا اظہار کیا پیچھے میں دل سے نہیں کرتا دل کو ہم نے چیر کر کے نہیں دیکھا اگر کوئی آپ سے آ کر کے کہتا ہے کوئی بات آپ یقین کر لیجئے اور یہی ہم کو حکم ملا آپ دیکھیں کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ یہ جب کسی جنگ میں گئے جیسے تلوار اٹھایا سامنے کافر نے تلوار دیکھا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ نے اجتہاد کیا جملہ کہا وہ بڑا ہی گراں گزرا بہت ہی اس سے خوف میں آ گئے اسام زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا شخص اللہ کہ تم جو کہہ رہے کہ اس نے تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا تو اس کا دل چیر کر کے دیکھ لیتے کہ سے کیا تھا یا محبت سے کیا تھا حکم لگا سکتے ہیں, آپ کسی کہہ رہے ہیں دیکھو نا وہ چاپلوسی کر رہا ہے دیکھو نا وہ ریاکاری کر رہا ہے, یہ آپ یہ دل کی بات ہے اس کے اس کے رب کے درمیان چھوڑ دیں کیا پتہ آپ جس چیز کو چاپلوسی سمجھ رہے ہیں وہ چیز اس کے لیے بہتر ہو اور اس کے رب کے نزدیک بائے تھے جس چیز کو آپ ریاکاری سمجھ رہے ہیں وہ چیز عین اخلاص ہو اس کے اس کے رب کے درمیان جو چیز دل سے جن چیزوں کا تعلق ہے اس پر ہم حکم نہیں لگا کون دل سے کیا سوچتا ہے دل کے معاملات پر مطلع اللہ رب العالمین آپ جو ظاہر کہہ رہے ہیں ہم اس پر یقین کرتے ہیں باقی کا حساب اللہ رب العالمین لگا تو ہمارے لیے ظاہر ہے اور باطن کا علم اللہ رب العالمین کو ہے اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین ہی کرے گا فرماتے ہیں اس نشست میں ہم اسی پر بس کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں بقیہ فقرات کو یا نکات کو مکمل کریں گے